سُ الرحم ورحمۃ الحمد اللہ, اللہ محمد وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سگرہ میں موجود تمام خران اور میرا نشینی باقی تمام سامعین کو سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب اللہ میں سے باون کا درخت نمبر پچیس ہاؤ لوگ مبارکان تک پہنچا آج عقیقہ کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں تو شرح الرمات عم العقی کا تبارہ عقیقے کا جانور ذبح کرنا بچے کے لیے ایک صدقہ ہے ہاں جی ایک صدقہ ہے بلاؤں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اس کا آفات سے محفوظ رکھتا ہے جن پری وغیرہ کے شرح سے بچے کو محفوظ رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ایک نو اس کے جو جانور جو ہوگا یہ بچے کی حفاظت کے لیے بہت بڑی اس میں دخل ہے بچے کے لیے ایک نو جو ہے محافظ کے ہے اس کی روح جانور کے روح یہ صدقہ جو ہے اس کے لیے ایک نو محافظ جیسا بن جاتی ہیں اور غیر مرئی جو ہے معلومات کے تھے اس کے لیے ایک ہرز کی مانن ایک مضبوط تعویز کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں یہ جو قربانی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دے دی ہے پیامر کی سنت کے طور پر اس کو جب انجام دیں گے تو اس کا اللہ تعالی جو ہے بچے کی حفاظت فرماتا ہے تو فرماتے المات عمل عقیقہ دوبارہ عقیقہ کا جانور اور عقیقہ کا عمل کرنا جانور کا ذبح کرنا فیض صاحب و مصطعف ہے یعنی عقیقہ کا عمل کیا ہے یہ مصطعف ہے یا عقہ کے کہ عقیقہ کریں ان زکر سے ان ذکر زکر انَََََََََََََََََََََ اگر لڑکا ہے تو اسے نر جانور ذكرى نر جانور كريں ذبح کریں ورنى لون سا اگر لڑكى سے اگر لڑكى كا عقيقہ كرنا ہے تو ان سائن مادہ جانور ذبح کریں ہاں جی بکری یا بیر جو ہے مادہ ذبح کریں لڑکا ہو تو بکرا یا مینڈا ذبح کریں یہ حکومت نر کے دیں جی لڑکا کے لیے نر لڑکی کے لیے مادہ جو ہے وہ جانور عقیقہ کریں جب بھی کریں اسی حساب سے کریں فرماتے ہیں والا پہلے کال کہا تھا کہ گرگ درست میں ساتواں تاریخ کو عقیقہ کرنا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائیں والرات اگر دیر ہو جائیں عقیقہ کرنا لے ضرورت ان کسی مجبوری کی وجہ سے اور اس دن یا مالی طور پر کمزور ہے عجیش سے عقیقہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو عاجز ہونے کی وجہ سے ہمیں تاخیر ہاں کریں علا وقت ان اس وقت تک کے لیے کہ میسر ہو جائے عقیقہ کے جانور لاؤے اس کے ماں باپ کے لیے ماں باپ کے لیے میسر ہونے تک مؤخر کریں یا اول والد یا خود اسی بندے کے لیے جس کے ناگر ماں باپ حال کو ناگر نہیں ہے اور یتیم والا ہے تو پھر جو ہے خود اسی بچے کو گنجائش ہونے تک بھی موخر کر سکتے ہیں اول والد خود بچے کے لیے گنجائش ہونے تک جو ہے اس کو اگر تاخیر کریں تو اللہ یاقہ پھر استباب تو بھی کوئی ذرا نہیں پہنچتے اس حکم میں اس اجتباپ اور سنت پر عمل ہونے میں کیونکہ مجبوری سے تاخیر ہو گیا لہذا سنت آپ بعد میں بھی کریں تو بھی سنت ہی ہوگا اور آپ کا یہ سنت ادا ہو جائے گا چرن جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں کہتے ہیں آپ کا عقیقہ آپ نے خود کیا ہے فرماتے ہیں آپ کا عقیقہ جو آپ نے بعد میں خود کیا ہے تو لہذا اگر ماں باپ کو گنجائش نہیں ہوا فخر فقرے کی وجہ سے تو خود بھی بعد میں اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں باقی فرماتے ہیں وہ پھر حقیقت اور کا جواب کریں گے تو اس جانور میں کیا شرط تھی فرماتے ہیں جانور میں شرائط الوضحیت قربانی کے لیے جو جانور دوا کرتے ہیں قربانی کے جانور کی شرائط اس میں ہے یعنی عمر کے لحاظ سے اس کو عمر دو سال ہو چکا ہو اور بکرا ہے ہاں جی بکری ہے تو ان کو دو سال مہندا کے لیے فراک الو ہاں جی ان کے لیے ایک سال کا پھر تو بکرا کے لیے دو سال ہونا چونکہ قربانی میں دو سال کا <تصفح> بکرا کھیلیں اور جو مسجد جتنا صحت مند ہوگا اتنا ہی بہتر ادھر کا ہے بیمار جانوریوں قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے ہاں لنگڑا ہو معذور ہو نابینا ہو ایک آنکھ سے دونوں آنکھ سے فالش زیادہ ہو خشخارش کی بیماری والا ہو ایک آنکھ زیادہ میدان میں کٹا ہو پاؤں ایک طرح پاؤں کٹا ہو اس کی کوئی بھی معیوب جانور ذبح نہیں ہونی چاہیے آخیکہ قلعہ سے بالکل صحت مند اور عمر کے لحاظ سے بھی شرائط پورا ہو چکا ہو وہ جنور ذبح کرنا ہے خوب جب جانور ذبح کر لیا وہ ہلاکی کا تحقیقات کہ جانور میں شرائط الموسی تھی قربانی کے جانور کی شرائط ہیں جو کہ باب حج میں بیان ہوا تھا آئیے فرماتے ہیں اب جو جانور کا جو ذبح ہو گیا اس کی گوشت کے بارے میں فرماتے ہیں وہ تخصیص القابلت جو دائی ہے اس کو جانور گوشت میں سے خاص کرنے قابلہ کو دائی کے لیے مریج لے ہاں اس کی جو ہے پیر اور ران رانورک ران یہ دونوں جو ہے اس کو دے دیں مقصد یہ کہ پچھلے جان حصے کا پورا ایک حصہ ایک ران اور اس کے پیر پورا جو ہے اس کو دے دیں تو اس میں رجل بھی آ جائے گا اور ورک بھی آ جائے گا تو گوشت ہے اس میں اچھے ہوتے تو پچھلے حصے میں سے ایک حصے کو, کو دو حصہ کر کے پچھلے ران کا وہ گوشت اس کو دے دیں رجل پیر کے معنی میں ورق ران کے معنی میں مدد باسی کہتے قطوم بدم تو وہ اس کو دے دیں وہ علم تکنط قابلۃً اور اگر اسے کوئی قابلہ نہیں ہے یعنی کوئی دائی نہیں تھا تو پھر جو خلل عمت ماں کے لیے اختیار ہے اتصد کو اس گوشت کو صدقہ کر کے جس کو بھی دینا چاہیں غریب غربا کو دے سکتے ہیں یعنی ماں کو ہاں جی یہ واجب ہے مراد نہیں ہے ماں کے لیے اختیار ہے ماں کے لیے جائز اس گوشت کو صدقہ کریں ہاں یا جو اس باقی گوشت کے ساتھ جو ہے جو رشتے داروں میں کو جو بیاں جو اس دن کا کھلائیں گے پلائیں گے اسی میں شامل کر کے سب رشتے دار جن کو بیاں بلائیں گے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن ماں کے لیے یہ اختیار بھی ہے کہ وہ صدقہ کرنا چاہیں تو وہ صدقہ کر سکتے ہیں اس کو اس کو اور قابلہ نہ ہو تو خدقہ کرنے واجب ہے یہ مراد نہیں صدقہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وہی گرو اور آگے اس گوش کے بارے میں خاص ترتیب یہ ہے مکرو ہے جب جانور ذبح کریں گے تو کسر و اس کے ہڈیوں کو توڑنا مغرو ہے اس کو جوڑ جوڑ سے کریں گے ہڈیوں کو توڑنا اس کا مخرو ہے ہاں اس کو ہاتھوں بہیا رہنا وہ یکرو لی والدین اور یہ بھی مغروع ہے والدین کے لیے اقلو اس عقیقے کے گوش میں سے کھانا مخرو ہے والدین کے لیے باقی کسی بھی بندے کے لیے نہیں اگر کہ صرف والدین کے لیے مکرو ہے یعنی گناہ نہیں ہے نکالنا بہتر ہے مخلوص مطلب یہ ہے وہ یہ آستہ کیونکہ انہیں کی طرف سے صدقہ نکالے جانے ہیں تو وہ صدقہ اپنے نکالا وہ صدقہ خود نہ کھائیں بلکہ جو ہے آگے دے دیں وہ یہ آستا اس کے علاوہ جو ہے سات تاریخ کو یا جب بھی پہلی دفعہ اس کے بال جب منڈائیں گے صاف کریں گے تو مستحاف ہے صدقہ کرنا بھی وزن اشیار ہے اس کے سر کے بال جتنے بھی ہو اس کے وزن کے بار بار جو ہے صدقہ دے دیں مین ضابط سونے میں سے اور چاندی میں سے یا اس کے متبادل اور میں سے آپ دے دیں چونکہ سونے چاندی تو وہ مشکل ہے تو متبادل کوئی صدقہ جو ہے اس بال کے وزن کے برابر دے دیں آگے فرماتے ہیں وہ یا کر مغروح ہیں یو حلاق بعض و راسیں کا بازو, را بازو. یہ میں نے دیکھا ہے پنجاب وغیرہ میں جو ہے بچے کبھی ایران میں آتے ہیں ان کا ایسا علم محسوس ہوتا دادا چھ سات سال کا بچہ ہے اس کے سر کے ایک پونے پہ بہت زیادہ لمبا بال ہے باقی سب ان چنجا چھوٹا ہے تو پتہ چلتا یہ اس کا کوئی رسم ہے دنیا میں مسلمانوں کے اندر کہ بال کا کچھ ایسا چھوڑے رکھتے ہیں باقی سارا اس کو منڈا دیتے ہیں تو ششید اس اس عمل کو مکرو سمجھتے ہیں تو مت وہ یا کرو مکرو یوں لگا یہ کہ منڈا جائے صاف کیا جائے اس کے بعد اسر سر کے آباد ہے سکو تو صاف کریں حالاک کریں اس کو منڈائیں وہ یا تو بعد بعض وہ اور دوسرے بعد وہ یوتر ہاں جی وہی طرح کا بعض دوسرے کو چھوڑ دیں کچھ ایسا رکھ دیں تو یہ غلط ہے ہاں پورا پورا صاف کریں بال کو جب پہلی دفعہ صاف کریں تو پورا پورا صاف کریں اور کچھ ایسا رکھیں کچھ ایسا صاف کریں ایسا کرنا بھی مغروح ہے پھر آگے نام حوالے نام رکھنے کے حوالے فرماتے ہیں وہی اکرو مغروح ہے یو جمعہ یہ کہ کوئی شخص جمع کریں اپنے اس بچے کے نام کے ساتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد رکھیں ماں کنیتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی جو کہ اب القاسم ہے یہ دونوں ایک ساتھ کوئی شاخ اپنے بچے کا نام نہ رکھیں یا محمد رکھیں یا القاسم رکھیں دونوں ایک ساتھ محمد بھی رکھیں القاسم بھی رکھیں محمد اب القاسم کر کے نہ رکھیں ویسے ابوالقاسم آپ آب کا کونیت ہے ہر وہ جو ہے خود کا نام کم لیتے ہیں بلکہ اس کے بیٹے کے نام سے منسوب باپ کے نام سے منصوب یا اور بیٹی کے نام سے منسوب اس طرح زیادہ استعمال ہے تو اس سے یہاں پر محمد عابل قاسم پیام السم کا کونیت ہے ہاں جی اور محمد آپ کا پیا نبی کا اصل نام ہے تو یہ دونوں نام ایک ساتھ کسی بچے کے لیے رکھنا مخروع ہے علّ مغر لمن و شاس کے مغرونی ایک ہی جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عسم ہوں عیسمی و کنیات جو کنہیں تھی کہ آخر زمان میں ایک ہنسی آئے گا اس کا نام میرے نام اس کی کنیات میرے کنہیں تھی یہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ امام زمان علیہ السلام کے سے مبارک محمد, محمد محمد مہدی ہے مہدی آپ کا لقب ہے اصل نام محمد اور آپ کے کنیت جو ہے قبل قاصی مونگ امام مہادی علیہ السلام کے۔ لہٰذی امام ماضی علیہ السلام صرف یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی لوگوں کے لیے اس نام کا رکھنا آپ فرماتی مکروح ہے مقروع ہے کوئی شاید اپنے نام محمد ابوالقاسم رکھنا یہ مقروع ہے یعنی محمد تو اس کے نام کی احس سے القاسم کنیت کی اصحت سے رکھنا مخروع ہے لیکن امام زبان علیہ السلام کے لیے مخرو نہیں ہے کیونکہ آپ رسول اللہ کا حقیقی جانشین ہیں ہاں جی آپ حقیقی آپ کے وبارث ہیں اور آپ کے تمام تعلیمات کو اسلام کو جو دین و کو دنیا میں آپ نے عمل جو ہے پہنچانا اس وجہ جیسے امام زمان علیہ السلام کے لیے اجازت ہے ختم یہ جو ہے نام رکھنے کے حوالے سے آگ و حرمت عمل خطہ نبارہ جو ہے ختنہ کرنا لڑکے کے لیے واجم واجب, واجب ہے لڑکے کے لیے واجب ہے لڑکے کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے وہ سنت و سنت فیس میں یہ ہے یا کہا یہ کہ یہ عمل واقع ہو جائے فلیومِ سابث ساتواں دن ہاں خدنے کا بچے کا خدنے کا معاملہ ہے کو ہونا یہ سنت ہے پیام وسلم کا ویجود و یجود جائز ہے تاخیر اس کو موخر کرنا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے علاقوں بل بولو گے, بلو گے بلو سے تھوڑی دیر پہلے تک یعنی چند مہینے سال پہلے تک کسی مجبوری کی بھی نہ بھر کوئی بیمار ہو کوئی نہ ہو وہ یہ تفریح اور آگر جو ہے بلغت سے پہلے پہلے اگر یہ عمل نہ ہو جائیں فلاح بدل لازمی مینو سنت کا پورا کرنا لازم ہے اس کا یقدا اس کو قضا کریں بعد بلغ و کے بعد بھی چونکہ یہ جو ہے واجب عمل ہے مردوں پر جو ہے ولاؤ اسلم و کافر اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو وہ اس کا بھی وجب خطان و خطہ اس کا بھی خدنا واجب ہے ولاؤ کا نا مسلم اگرچہ وہ عمرا سدا ہی کیوں نہ ہو تو اسلام میں جو ہے یہ اس عمل کے خاص عامیت ہے ہاں یہ سنت عمر کے حیثیت سے سنت ابراہیمی کے حیثیت سے اس پر بہت تاقد فرمایا آگے فرماتے ہیں دودھ دینے کے حوالے سے رضایت جو باب ماں بچے میں رضایت کا جو ہے حرمت کے جو رضائی رشتے بنتے ہیں اس میں کتنی دفعہ جو ہے دودھ دینے پہ پھر حرام ہو جاتے پھر رضائی ماں بن جاتے ہاں یہ احکامہ رضاعت کا لاگو ہو جاتی ہیں وہ کتنی دفعہ دینے سے تو متعمر رضا بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے فرماتے ہیں پہلے آہ ہاں جی تو کتنا عرصہ دودھ پلائیں اور کون پلائیں فرماتے ہیں عمر رضاء و بارہ دودھ پلانا بچے کا اب یقینی بات ہے اس کی سنتیں باقی نام رہنا سب تمام ہو گیا اب بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ آ رہا ہے فرمات عمر رضاء اللہ عجب واجب نہیں ہے ارزا المولود ہی نومولود بچے کو دودھ پلانا الا اس کی ماں پر ہمارا ہمارف میں تو یہی محسوس ہوتے ہیں بھائی دودھ پلانا ماں پر واجب ہے لیکن شرط فرماتے ہیں دودھ پلانا ماہ پر واجب نہیں یعنی مفت میں پلانا واجب نہیں فی الحال مفت میں مجانن مفت میں کوئی بھی شوہر سے یا اس بچے کے میں سے کوئی اجرت لیے بغیر مفت میں پلانا وہاں پر واجب نہیں بجوز اللہ اس وجہ سے چند پر دودھ پلانا مفت میں پلانا واجب نہیں ہے لہٰذا جیس ماں کے لے ان تو طالبہ یہ کہ طلب کرے اپنے شوہر سے اجرت اور دودھ پلانے کی اجرت مزدوری طلب کرے من مالی ہاں جی اس شوہر کے خود بچے کا اگر آپ مال ہے تو بچے کے آپ مال تھے امین مال ہے ابھی یا اس کے باپ کے مال تھے نہیں شوہر کے مال تھے جو ہے اس کے لیے پیسہ اس کی اجرت مانگیں تو مانگنا جائے سے مانگ کے لیے پھر ہم اسی وجہ سے اب ہمارے مائیں جو ہے یقیناً مفت ہم, نے ہم اور ماحول مخصوص کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں بچے کو دودھ دینے لیکن کے سے یعنی اجرت طلب کرے اور سب کے سب مفت میں پلاتے ہیں تو یہ مردوں پر بھی بہت بڑا ایک احسان ہے اور بچے پر بھی بہت بڑا احسان ہے اور ماؤں مائیں سے جو ہے میرے گزارش ہے اس کو خدا کی رضا خلے اپنا ایک صدقہ سمجھ کر اپنی عقیبت اور اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا ثواب سمجھ کر پلائیں اور للہ پلائیں اور اللہ کے حاجر کی نیت سے ہی پلائیں چونکہ یہ بچے کے لیے جتنی ماں کے اپنی ماں کے دودھ جتنا مفید ہے کوئی غذا مفید نہیں ہے دوسرے ماں کے دودھ بھی ممکن ہے اس کے لیے مفید نہ ہو جتنا اپنی ماں کے مفید ہے اس وجہ شنگ اللہ نے جو ہے اسے ماں کے لیے جو سینے میں جو دودھ پیدا کیا اسی بچے کے لیے پیدا کیا تو یہ دودھ یقیناً اسی بچے کے لیے مفید ہوتی ہے اس کی عمر کے لحاظ سے سے تو ماں پلائیں اور اس کو اپنے لیا بہت بڑا آخرات کا ذخیرہ سمجھ کے پلائیں ہاں جی البتہ کوئی خاتون اپنے شوہر سے اس فقی حکوم کو سامنے رکھ کر شوہر صاحب استطاعت ہے تو اضافی رقم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں شریعت نے اس کے لیے اجازت دیا ہوا ہے یا کم از کم اچھے کھانے کے مطالبہ کریں تاکہ چونکہ اس نے اب بچے کے ولاد ولادت کے بعد اس کو مستقل طور پر پالنا ہے ہاں جی دودھ کے اپنی جسم جو بھی غذا تھا اس سے جیسے کچھ جسم نے ہزم کرنا ہے عزم کرنا ہے کچھ تو بچے کو بھی پالنا ہے تو یقینا اس کو کمزور نہ ہو جائے وہ اس وجہ سے اچھے غذا کا بھی وہ مطالبہ کر سکتے ہیں وہ لوگ اجرت نہ مانگیں تو اچھی متبادن متوازن غذا کا مطالبہ کر سکتے ہیں اگر شعار کے بعد گنجائش ہو تو لہٰذا میم بھائی جہ عورت کے لیے جائز ہے مانگ کے لئے طالبہ یہ کہ طلب کریں اجرت تر ریزہ دودھ پلانے کی اجرت مزدوری من مال اس بچے کے اگر اپنے مال اس کے مال سے اور من مال اس کے باپ کے مال سے یعنی شعر کے مال خوب بچے کو دودھ پلانے میں سب زیادہ حقدار کون ہے بالماں احق کو سب سے زیادہ حقدار ہے بے ان بچے کو دودھ پلانے کا بچے کو دودھ پلانے کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے مانگ ہے اور آگے انشاءاللہ باقی کتنے بھی سب دور پہ لانے وہ ہم کل کے دس پڑیں گے انشاءاللہ